الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قاضی رضوی زیائی دامت برکاتہم العلیہ کی مشہور و معروف کتاب ہے جس کا درس دیا جاتا ہے فیضان السنت اس کا باب یعنی چیپٹر فیضان رمضان جو ہے اس میں القول البیر کے حوالے سے لکھا ہے اللہ عز و جل کے ولی حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور علی رحمت الغفور جب فوت ہوئے تو اہل شراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور علی رحمت اللہ الغفور شراج کی جامع مسجد کی محرام میں کھڑے ہیں. کس حال میں بہترین حلہ یعنی جنت لباس سے وے تن کیا ہوا ہے سر پر موتیوں والا تاج سجا ہوا ہے خواب دیکھنے والے نے حال دریافت فرمایا تو فرمایا اللہ تعالی نے مجھے بخشا کرم فرمایا جنتی تاج پہنایا جنت میں داخل فرمایا اچھا کس سبب سے فرمایا میں تاج مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑا کرتا تھا یہی عمل کام آ گیا الحمدللہ رب العلمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلیہ وصحبی ببارک وآلہ وسلم بیٹی میٹے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلہ کرامت اولیہ اس میں ایک بار پھر ہم آپ کو مرحبہ کہتے ہیں ان شاء اللہ آج ہم اللہ تبارک قوات اعلیٰ کے نیک بندوں کی شان سنیں گے پہلے صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک انشاءاللہ اللہ پیش کی جائے گی پھر حدیث میں جو کرام کے بارے میں شادات ہوئے اس میں سے کچھ پیش کے جائیں گے اور کچھ انشاءاللہ عزوجل اللہ آیات بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کی اولیاء کی پہچان عطا فرمائے ان سے محبت عطا فرمائے ان کی اتباع اور اطاعت اصی فرمائے صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 3470 ہزار بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے 99 قتل کیے تھے ایک کم سو ایک راہب عیسائی عبادت گزار تاریخ الدنیا اس کے پاس حاضر ہوا تو اس نے اسے مایوس کر دیا اس نے اس راہب کو بھی قتل کر ڈالا اب پھر بھی ہوا شرمسار ہوا توبہ کا طریقہ لوگوں سے پوچھتا پھرتا آخر کسی نے کہا کہ فلاں قصبے میں چلے جاؤ وہاں اللہ اجز وجل کا ایک ولی ہے وہ تمہاری رہنمائی کرے گا چنانچہ وہ شخص جس نے سو افراد کو قتل کیا تھا وہ اس قصبے کی طرف چل دیا راستے میں بیمار ہو گیا قریب المرگ ہوا یعنی اس کی موت قریب آئی تو اس نے اپنا سینہ اس قصبے کی طرف کر دیا جس طرف وہ جا رہا تھا جو اللہ کے ولی کی طرف جا رہا تھا اس قصبے کی طرف اپنا سینہ کر دیا اور فوت ہو گیا اب اس سو افراد کے قتل کرنے والے کو لے جانے کے بارے میں رشمت اور آزاد کے فرشتوں میں اختلاف ہوا اللہ اعظم نے میت اور قصبے کے درمیان والے حصہ زمین کو سمٹ کر میت کے قریب ہو جانے کا حکم فرمایا جدھر سے چلا تھا اور جہاں پہنچ کر فوت ہوا تھا اس درمیانی فاصلے کو مزید طویل ہو جانے کا حکم فرمایا پھر پیمائش کا حکم فرمایا تو وہ جس قصبے کی طرف جا رہا تھا اس سے ایک بالشت کری پایا گیا اور اللہ عزوجل نے اس کی مغفرت فرما دی سبحان اللہ رحمت حق بہا نامی جو رحمت حق بہا نامی جوئل اللہ عز و جل کی رحمت بہا یعنی قیمت طلب نہیں کرتی اللہ ازوجل کی رحمت و بہانہ ڈھونڈتی سبحان اللہ اس سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت کی تجویز نافرمانیاں کر کے گناہ کر کے ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت کی تجویز لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اس رحمت بھری حدیث پاک سے مال ہوا اللہ تعالی کی رحمت بہت بڑی بہت بڑی بہت ہی بڑی, بڑی جو پروردگار وجل سو آدمیوں کے قاتل کو مرض اپنی رحمت سے بخش دے اگر وہ ہم جیسے گناگاروں کی بھی بخش فرما دے تو اس کی رحمت سے کیا بڑھ دے بے شک اللہ عز وجل کو ہر شے پر قدرت حاصل ہے قبیر ایک مدنی پھول یہ بھی اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اولیاء کرام راشیم اللہ السلام کی بارگاہ میں حاضری انتہائی پسندیدہ عمل ہے دیکھیے ابھی وہ پہنچا نہیں تھا راستے میں تھا اس کے اس عمل کو پسند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے اس سو افراد کو قتل کرنے والے کی بخش فرما دی ایک مدنی پھول یہ بھی ملا اولیا کرام رحمہ مسلام کی بستی کی تعظیم کرتے ہوئے اس کو اپنی روح کا قبلہ بنانا بھی بہت ہی پسندیدہ ہے اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی اولیاء کرام کی ولیوں کی اللہ تعالی کی بارگاہ میں بہت قدر و منزلت ہے اللہ تعالی کیا ان کی وضاحت ہے کہ اگر کوئی گناہ گار ان کے پاس جا کر توبہ کرنے کا صرف ارادہ کرے ابھی گیا نہیں پہنچا نہیں تب بھی بخش دیا جاتا ہے اور جو خوش نصیب اللہ کے ولیوں کے ہاتھ پر بیت کرتے ہیں ان کو کیا شانیں حاصل ہوتی ہوں گی ان کو کیا برکتیں حاصل ہوتی ہوں گی ان پر کیا رحمتیں چھما چھم برستی ہوں گی اور جو ان کے ہاتھوں پر بیت ہوتے ہیں توبہ کرتے ہیں ان کے جی ہوئے و وظائف کرتے ہیں ان کو کیا مرتبہ اور کیا مقام حاصل ہوتا ہوگا ایک مدنی پھول یہ بھی ملا کہ دیکھیے اللہ تعالی نے سو افراد کے قاتل کی لاش کو گھسیٹ کر وہ اللہ والوں کی بستی کی طرف کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اس کی عزت یوں کی کہ زمین کو سمٹ جانے کا حکم دیا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ تو پہلے امتوں کی اولیاء کرام کی وجاہت ہے کہ ان کی طرف جانے والا ابھی پہنچا نہیں ہے راستے میں ہے اور ایک بارش فاصلہ کم ہے بیچ میں ہے ابھی تو مگر وہ اہلیا کی کی طرف جاتا ہے تو بخش دیا جاتا ہے حالانکہ سو قتل کیے ہوئے ہیں اور وہ کس ولی کی طرف جا رہا تھا جو بنی اسرائیل کا ولی تھا بنی اسرائیل کے اہولیا کی طرف جا رہا تھا اور یاد رکھیے جس طرح تمام نبیوں میں ہمارے آقا افضل و اعلی ہیں اسی طرح آقا کے صدقے میں اس امت کے اولیاء پچھلی تمام امتوں کے اولیاء سے افضل وعلی ہیں اس امت کے ولی کی یہ شان ہے تو اس امت کے اولیا کی کیا شان ہوگی اور صحابہ کرام علیہم ردوان کی شان تو سب سے عرفوں والا ہے کہ اس امت کے افضل اولیاء جو ہیں وہ صحابہ اکرام ہے وہ صحابۂ کرام علیہ مدوان ہیں سبح اللہ تو وہ خوشنصی مسلمان جو اولیاء کرام کے سلسلے سے وابستہ ہوتے ہیں ان کے لیے حصول مغفرت اور اللہ تعالی کی وسعت رحمت کی قوی امید ہے پچھلی امت کے ولی کی یہ شان ہے تو اس امت کے اولیاء صحابہ کرام اور آئمہ اربعہ کے علاوہ ہمارے غس پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء سے عبدالولہ ہیں ان کی شان و عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے کس نے کیا خوب کہا جس کا خلاصہ ہے جس طرح محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انبیاء کے درمیان ہے اس طرح غوث اعظم اولیاء کے درمیان ہے تو اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری بخش کی ضمانت ہے سوہان اللہ اللہ نصیب فرمائے اس کی رحمت بہت بڑی ہے اولیاء کرام کی کیا شان ہے سوہان اللہ المحجم الکبیر حدیث نمبر گیارہ ہزار ایک سو دس سرکار مدینہ قرا کلب سینا باعث سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے بھلائی اور اپنی حاجتیں خوبصورت چہرے والوں سے طلب کر یہ اولیاء کرام کی شان بیان کی گئی سننے ابن ماجہ میں اللہ عزوجل کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ علیہ ولی وسلم کا فرمان من عادا منعدال وليا فقد فقت بار بالمشار جو اللہ عزوجل کے کسی دوست سے دشمنی رکھے تحقیق اس نے اللہ عزوجل سے اعلان جنگ کر دیا اولیاء کی شان سمجھیے تو کبیر میں ارشاد ہوتا ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کرتے ہیں اولیاء اللہ لا کن یون ينقلون من دار الا دار بے شک اللہ عز کے اولیاء مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہو جاتے ہیں اور صحیح بخاری شریف کے مشہور حدیث پاک ہے سنیے ایمان تازہ کیجئے اور شان اولیاء کو سمجھنے کی کوشش کیجئے حدیث نمبر ہے چھ پانچ سو دو حضرت سئیہ ابو رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں نور کے پیکر نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان و محبوب داور از وج اللہ صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم نے فرمایا اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے جس نے کسی ولی کو ازیت دی میں اس سے اعلانے جنگ کرتا ہوں اور بندہ میرا قرب سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے مسلسل قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں جب میں بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے پھر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کرتا ہوں میری پنا چاہے تو پنا دیتا ہوں اور میں کسی شے کے بجا لانے میں کبھی اس طرح تردد نہیں کرتا جس طرح جانے مومن قبض کرتے وقت تردود کرتا ہوں کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کے مقروع یعنی ناپسند سمجھنے کو برا جانتا ہوں حدیث پاک کی شرح توجہ کے ساتھ سنیے چنانچہ فقی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی شریف الحق امجدی علی رحمت اللہ کبی نزات القاری میں اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یہ حدیث متشادی ہاتھ میں سے ہے بندہ بالکلیہ یعنی مکمل طور پر میرے ساتھ مشغول ہے تو وہ اپنے کان سے صرف انہی باتوں کو سنتا ہے جو مجھے پسند ہے اور اپنی آنکھ سے صرف انہی چیزوں کو دیکھتا ہے جن کا دیکھنا مجھے پسند ہے یوں ہی اپنے ہاتھ میں صرف انہی چیزوں کو لیتا ہے جن کی میں نے اجازت دی ہے اور وہی جاتا ہے جہاں جانے کو میں نے اس کے لیے رواج یعنی جائز رکھا ہے اور زبان سے وہی نکالتا ہے جو حق ہے اور وہی سوچتا ہے جو میری مرضی ہوتی ہے مفسر قرآن حضرت سیدنا امام فخر الدین راضی علی رحمت اللہ الحادی تفسیر کبیر میں تحریر فرماتے ہیں اللہ تعالی اس کو قوت سماعت اتنی کمی کر دیتا ہے کہ بلند و پخت نزدیک و دور کی آوازیں سنتا ہے اس کی آنکھ میں اتنی نورانیت پیدا فرما دیتا ہے کہ قریب و بعید نزدیک و دور کی سب چیزیں دیکھتا ہے اس کے ہاتھ میں اتنی قوت پیدا فرما دیتا ہے کہ نرم اور سخت ہموار اور پہاڑ اور دور و نزدیک میں تصرف کرتا ہے کون ولی اللہ اللہ کا ولی تردد کی شرح کرتے فقیہظم ہند لکھتے ہیں اس ودیث پاک کے آخری میں پڑھانا کہ جس طرح جانے مومن قبض کرتے وقت تردد کرتا ہوں کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کے مکرو یعنی ناپسند سمجھنے کو برا جانتا ہوں اس کی شرح کرتے ہوئے مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی شریف الحق امجدی علی رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں میں بندے کے کسی معاملے میں متعدد شخص کی طرح توقف نہیں کرتا ہوں سوائے محبوب بندے کی روح قبض کرنے میں کہ میں اس میں اس حد تک توقف کرتا ہوں جب تک وہ موت کا مشتاق نہ ہو کیونکہ اس کے سبب مقربین کے گروہ میں شامل ہو کر اعلی میں جگہ پائے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تبرانی اوسط حدیث نمبر تین ہزار دو سو باون حضرت سیما بدردار بھی اللہ تعالی ان سے روایت ہے نبی رحمت احمد شفیع احمد قاسم احمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اولیاء کرام کو اپنا حلم عطا فرماؤں گا خلیت الاولیاء جلد اول صفحہ بہتر امیر المکمن علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں حضور نبی پاس صاحب سیاح افلاک صلی اللہ تعالی والی وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا سے بے رغبتی کی اللہ تعالی اس کو بغیر تعلیم حاصل کیے عطا فرماتا ہے اور بغیر ظاہری اسباب صحیح راستے پر چلاتا ہے اور اس کو صاحب بصیرت بنا دیتا ہے اور اس سے جہالت کو دور فرما دیتا ہے صحیح مسلم جل دو صفحہ تین سو اٹھارہ حضرت سعین ابو رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں دو جہاں کے تاجور نبیوں کے سرور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار ہوا اور تو عیادت کے لیے نہیں آیا ابن آدم میں نے تج سے کھانا مانگا لیکن تو نے نہیں کھلایا اے ابن آدم میں نے تج سے پانی مانگا لیکن تو ج... تو نے مجھے نہیں پلایا المعجم القبیر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ علوما سے ہے سعید البل جناب رحمت صل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی ایک کان ہوتی ہے کان خزانہ ہر چیز کی ایک کان ہوتی ہے اور تکوے کی کان اولیاء کے دل ہیں کنز العمال حدیث نمبر چودہ ہزار پانچ سو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما سے روایت شہن شاہ خوش خصال پہ کرے حسن و جمال رنج و ملال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ وجل کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں حاجت روایئے خل کے لیے خاص فرمایا لوگ گھبرائے ہوئے اپنی حاجتیں ان کے پاس لاتے ہیں یہ بندے اداب الزل سے امان میں ہیں حضرت, حضرت بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو لوگوں کو مر حاجات بنا دیتا ہے المستدرک میں ہے اکالی فلاط اسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے مخلوق کی حاجت روائی کا کام لیتا ہے شعب الایمان میں ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی سے روایت اللہ رب العزت جل جلاله فرماتا ہے میں زمین والوں پر عذاب اتارنا چاہتا ہوں لیکن جب میرے گھر آباد کرنے والے میرے لیے باہم محبت رکھنے والے پچھلی رات کو استغفار کرنے والے دیکھتا ہوں اپنا غضب ان سے پھیر دیتا ہوں جامع الحدیث حدیث نمبر 3572 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ علوما سے روایت بے شک اللہ عز و جل نیک مسلمانوں کے سبب اس کے ہمسائے میں سو گھر والوں سے بلا دفڑا فرماتا ہے حضرت عبدار تعلیہ سے روایت نور کے پیٹر سلطان بحروبر حبیب داور ازب اللہ وصلی اللہ تعالی علی وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہر روز ستائیس بار سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کے لیے استغفار کرے وہ ان لوگوں میں ہو جن کی دعا قبول ہوتی ہے اور ان کی برکت سے تمام اہل زمین کو رزق ملتا ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی نو فرماتے ہیں نور کے پیکر دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدال میری امت میں تیس ہیں انہیں سے زمین قائم ہے انہی کے سبب تم پر میہ اترتا ہے اور انہیں کے باعث تمہیں مدد ملتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں نبی مکرم نور مجسم شہن شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابدال شام میں ہیں اور وہ چالیس ہیں جب ایک مرتا ہے اللہ تعالی اس کے بدلے دوسرا قائم کرتا ہے اور انہی کے سبب می دیا جاتا ہے انہیں سے دشمنوں پر مدد ملتی ہے اور انہی کے باعث شام والوں سے عذاب پھیرا جاتا ہے میرا اکالی فرات السلام نے ارشاد فرمایا ابدال اہل شام میں ہیں اور انہیں کے برکت سے مدد پاتے ہیں انہی کے وسیلے سے رزق پاتے ہیں سلحیب صلی اللہ و و باسلم اللہ علوم کی کیا شانیں ہیں آئیے قرآن پاک سنتے ہیں پارہ گیارہ سورہ یونس آیت نمبر 62 مشہور آیت ہے سن بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ایک اور جگہ ارشاد ہوا یہ پارا تین سورہ الی عمران آیت نمبر تہتر کل ام الفلا بیا دل یتی ہی میں یش ترجمہ کنز ایمان تم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے جسے چاہے دے الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد متبت المدینہ نے بہت ہی پیاری کتاب شائع کی ہے الروض الفائق فلم واحضی والرقائق یہ حضرت وبلیغ اسلام اشیخ شعیب خلیفیش رحمت اللہ علی کی لکھی ہے اس کا ترجمہ کیا گیا شکایتیں اور نصیحتیں اس میں اولیاء کرام کی شان یوں بیان کی گئی سنیے اور ایمان تازہ کیجیے سب خوبیاں اس داد کے لیے ہیں جس نے اپنے محبین کے دلوں کو اپنی محبت کے اثرار سے لبریز کیا ان کے چہروں کو اپنے نور سے منور کیا اور چمکتے دمکتے تاجوں سے ان کو عزت و وجاہت عطا فرمائی ان کے لیے واضح طور پر ولایت کا فیصلہ فرما دیا انہیں راہ معرفت کی ہدایت دی تو وہ ہمیشہ اس کی بار میں عبادت کرتے رہے ان کے احوال میں تبدیلی نہ آئی اللہ عز و جل نے انہیں اپنے بھیدوں پر آگاہ فرمایا ان کے دلوں پر تجلی فرمائی تو ان کے خالص جواہر کو پاک و صاف فرما کر انہیں مزید ہدایت و بصیرت عطا فرمائی انہیں اپنے دیدار کی پاکیزہ شراب عطا فرمائی اور پردے اٹھا دیے اور فرمایا میرے محبوب بندوں کو خوش آمدید آج تم کسی غم سے نہ ڈرو تو کچھ خوشی سے جھوم کچھ ایسے تھے جب ان پر کی مزید بارش ہوئی تو ان پر راز منکشف ہونے لگے بعض نے بار گاہ خالق ازل کا قرب پسند کر لیا ایسوں ہی کی شان میں اللہ ازل ارشاد فرماتا ہے پارا انتیس سورہ دہر آئٹ نمبر پانچ ان یش من کأس نام مزاجها کا ترجمائے کنز ایمان بے شک نیک پیئیں گے اس جام میں سے جس کی ملونی کافور ہے مزید فرماتے ہیں یہی لوگ بار گاہر ابلعزت جل جلال قیام کر کے حضوری سے لطف اندوز ہوتے ہیں اولیاء اللہ اس کی نعمتوں میں غوطہ زم رہتے ہیں سرکشوں کو توڑتے اور ٹوٹے کو جوڑتے ہیں اللہ عز و جل ان کی شان بیان فرماتا ہے یو بن نظری وہ يَوْمًا یومن کیا مُسْتَطِيرًا شفی رو یہ پارا انتیس سورہ ہے آج نمبر ساتھ ہے ترجمہ ایک کنزل ایمان اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے اولیاء اللہ کا اخلاق صبر و شکر اور شعار خوشو یعنی گڑ گڑانا ان کے افعال رکو سجود ہیں ان کی پسلیاں بھوک سے لپٹ جاتی ہیں سائن اور فقیر کو اپنی ساتھ پر ترجیح دیتے ہیں چنانچہ اللہ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے وہ یوتم اب تعاملہ مسکین او و یتیم و اسیر ترجمہ ایک کنز ایمان اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو اللہ والوں کی نگاہیں جھکی جھکی زبان خاموش چہرے غبار آلود ہوتے ہیں اللہ والے فقرا مساکین سے نرم لہجے میں بات کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ترجمہ ایمان ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے اولیاء اللہ نے محبت الہی کے جان پیے تو اولیاء اللہ کے چہرے مشاہدہ خدا بندی از وجل کے انوار سے آفتاب کی طرح چمک اٹھے ان کے سامنے دنیا دلہن کی طرح سجا کر پیش کی گئی لیکن انہوں نے ان خوف یو من ابو سن کم فوری را ترجما ایک کنز المان اولیا نے کیا کہا جو ہم نے سنی بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے یہ وہ دن ہے جس کے ہولناکیوں سے تمام لوگ متحیر و پریشان ہوں گے اس کی شدت سے آنکھوں سے نیند اڑ جائے گی مگر اولیاء اللہ شاداں اور فرحاں ہوں گے خوش ہوں گے جیسا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے فوقاہ سر ترجمہ اکز ایمان تو انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور شاد مانی دی مقربین بارگاہ الہی از وجل نے انوار کے پردے پھاڑ ڈالے ایسے باغات میں عزیز و غفار رب از وجل کا قرب پانے میں کامیاب ہو گئے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ملائکہ کا شب و روز اولیاء اللہ کی خدمت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے جمع تنظل ایمان اور ان کے آس پاس خدمت میں پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے جب تو انہیں دیکھے تو انہیں سمجھے کہ موتی ہیں بکھیرے ہوئے یہ وہ لوگ ہیں کون اولیاء کرام یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بروز قیامت بڑی گھبراہٹ غمکین نہ کرے گی نہ حسرت و ندامت پشیمان کرے گی یہ بخیرت طویل سفر کے بعد خوش و خرم بالا خان اور محلات میں سکونت پذیر ہوں گے پھر انہیں جنت میں بشارت و خوشخبری دیتے ہوئے تہا جائے گا ان كَانَ جَزَاءً ترجمعِ کنزل ایمان ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا سلا ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی اولیاء اللہ کا مالک ازل ان کو اپنی بارگاہ میں حاضر کر کے اپنا قربتا فرمائے گا اپنی محبت و انس کے پیالے میں پاکیزہ شراب سے ان کو سیراب کرے گا اور ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب بندو اے میرے پسندیدہ بندو طویل عرصے تک تم میرے دروازے پر کھڑے ہو کر میری بارگاہ میں عبادت کا لطف اٹھاتے رہے تم نے میری نازل کردہ مصیبتوں پر صبر کیا میں تمہیں نعمتوں والے گھر یعنی جنت میں ٹھکانہ عطا کروں گا اور تمہاری آنکھوں کو اپنے لا سوال حسن و جمال کے دیدار سے سیراب کروں گا اور تمہیں بہت زیادہ عجر و ثواب عطا کروں گا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آپ نے شان اولیاء ملاحظہ فرمائی کہ انہیں اللہ تعالی نے کتنی شانوں سے نوازا ہے کہ سبحان اللہ ان سے حاجتیں طلب کرنے کے لیے اللہ کے محبوب علی سلاط وسلام فرما رہے ہیں ان کی یہ شان ہے کہ جو ان سے دشمنی رکھے اللہ تعالی اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے اولیاء کی یہ شان ہے کہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو یہ مرتے نہیں ہیں ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہوتے ہیں ان کی وہ شانیں ہیں کہ جو ان کو ازیت دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے سے جنگ کرتا ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں تو اللہ تبارہ کا تعالیٰ ان کی قوت سماعت میں ان کی قوت مسارت میں غیر معمولی طاقت عطا فرما دیتا ہے اور سبحان اللہ ان کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا حلم عطا فرماتا ہے ان کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالی انہیں صاحب بصیرت بنا دیتا ہے جہالت دور کرتا ہے اور انہیں بغیر تعلیم حاصل کیے علم عطا فرماتا ہے اولیاء کی یہ شان ہے کہ یہ تقوی کی کان ہے تکوے کا خزانہ ہے اللہ تعالی نے انہیں اپنی مخلوق کی حاجت روای کے لیے خاص فرمایا ہے یہ عذاب الہی سے امن میں ہے یہ مرجائے خلائف ہے لوگوں کی حاجات پوری کرنے کے لیے نے بنایا گیا ہے لوگ ان کی طرف رجوع لاتے ہیں ان کی وجہ سے زمین والوں سے عذاب دفا کیا جاتا ہے ان کے یہ اللہ والے اتنی برکتوں والے ہیں کہ ان کے ہمسائے میں سے سو گھروں سے بنائے دفع کر دی جاتی ہیں پہلے زمین کو ان کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے ان کے وسیلے سے روزی دی جاتی ہے ان کے وسیلے سے بارش ہوتی ہے مدد دی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر اتنا کرم ہے کہ ان کو کچھ خوف نہیں کچھ غم نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے ولیوں پر خاص انعام ہے خاص اکرام ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں کی سچی محبت عطا فرما دے اولیاء اکرام کی پہچان عطا فرما دے اولیاء کرام کی الفت عطا فرما دے اولیاء کرام کی صحبت عطا فرما دے اولیاء کرام کی محبت عطا فرما دے اولیاء کرام کی نسبت عطا فرما دے تو غور کیجئے بانی دعوت اسلامی کے حیات مبارکہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے لوگوں کو کتنا نفع دیا اور علم و عمل کے کتنے دریاف سے جاری فرمائے سبحان اللہ اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا علمتا فرمایا تو فیضان سنت کا مطالعہ فرمائیے آپ کے رسائل کا مطالعہ فرمائیے نماز کے احکام جس میں نماز کے احکام وضو وغیرہ کے بارے میں بارہ رسالے ہیں اس کا مطالعہ فرمائیے آپ رفیق الحرمین کا مطالعہ فرمائیے امیر علیہ سنت کے مدری مذاکروں کو سنیے دیکھیے تو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا علمتا فرمایا تو اولیاء کرام جو ہیں یہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان سے جہالت کو دور فرما دیتا ہے اور انہیں بغیر طلب کیے علم کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بڑی بہاریں ہیں بڑی برکتیں ہیں مدنی محل میں آئیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ از وجل کرام کی محبت پیدا ہوگی غوث آدم دستگیر پیرانے پیر روشن ضمیر علی رحمۃ اللہ قدیر کی الفت پیدا ہوگی الحمد للہ اور بس کرم ہی کرم ہوگا ای آپ کو دعوت اسلامی کے ایک مدنی قافلے کی باہر پیش کروں اللہ ہمیں سفر کی توفیق عطا فرمائے سعادت عطا فرمائے چنانچہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باؤل مدینہ کراچی سے رسول کا ایک مدنی قافلہ کولمبو روانہ ہوا سی لنکا کی طرف ضلع ایرو تیس دن کے لیے مدنی قافلے کی روانگی ہوئی اس دوران ایک اسلامی بھائی ایک غیر مسلم نوجوان کو امیر قافلہ کی خدمت میں لایا امیر قافلہ نے سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلی کردار سے متعلق چند خوشبودار مدنی پھول اس کو پیش کیے اور اسلام کی دعوت دی اس پر اس نے بعض سوالات کیے جس کے کی جوابات دیے گئے الحمد للہ یہ از وجل کم و بیش ایک گھنٹے کی انفرادی کوشش کے بعد وہ غیر مسلم شرف ب اسلام ہو گیا سبحان اللہ کافر آ جائیں گے راہ پا جائیں گے کافر آ جائیں گے راہ حق پائیں گے انشاء شاء اللہ وجل ان شاء اللہ وجل چلے قافلے میں چلو کفر کا سر جھکے, دین کا ڈنکا بجے انشاء اللہ از وجل چلے قافلے میں چلو سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک و وسلم شیخ طریقت امیر اہل سنت آمدرا تمالیہ نے ہمیں نیکی کی طرف مائل کرنے کے لیے اور نیک بنانے کے لیے مدنی انعامات عطا فرمائے سوال نامے کی صورت میں اسلامی بھائیوں کے لیے بہتر اسلامی بہنوں کے لیے تریسٹھ دینی طلبہ کے لیے بانوے دینی طالبات کے لیے تراسی مدنی منیوں کے لیے چالیس اور اس کا رسالہ مکتبہ المدینہ سے حاصل کر سکیں گے تو اس کی ترغیب ہوتی ہے دعوت اسلامی کے مدنی محل میں روزانہ اس کے ذریعے فکر مدینہ کریں اس کو پر کریں اور دس تاریخ کے اندر اندر اس کو اپنے ذمہ دار کو جمع کروا دیں گناہوں کا احتساب کریں قبر و خشر کے بارے میں غور و فکر کریں اچھے برے کاموں کا جائزہ لیں اسے فکر مدینہ کہتے ہیں اور اس کا رسالہ میں تو مشورہ دوں گا کہ ہمارے جو اسلامی موجود ہیں یہ بھی لیں اور روز فکر مدینہ کریں اور جو مدری چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی یہ ترکیب بنائیں اور میرے لیے سنت تو یاد ہے فرماتے ہیں کہ اگر آپ فی الحال پر کرنا چاہتے ہیں تو چلیں اعلیٰ حضرت کی پچیسویں شریف کی نسبت سے پچیس سیکنڈ کے اس کو دیکھ لیا کریں ان شاء اللہ ازدل دیکھنے سے پڑھنے اور پڑھتے رہنے سے فکر مدینہ کرنے کا بھرنے کا ذہن بنے گا اور ان معمول بنی جائے گا پھر برکتیں آپ خود دیکھ لیں گے اللہ تو اس کی ایک برکت فیضانی سنت میں لکھی ہے صفا نو سو اکتیس پر ایک اسلامی بھائی کے تحریر کا خلاصہ الحمد للہ مجھے مدنی نامات سے پیار ہے روزانہ فکر مدینہ کرنے کا میرا معمول ہے ایک بار میں تبلیغ قرآن و سنت کے عالم عالمگیر غیر سیاسی تحریک دھا اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں آشقان رسول کے ساتھ صوبہ بلوچستان کے سفر پر روانہ ہوا اسی دوران مجھ گناہ دار پر باب کرم کھل گیا ہوا یوں راجب سویا تو قسمت انگڑائی لے کر جا کو ٹی جناب رسالت میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے اللہ ابھی جلبوں میں گم تھا کہ لوہا بارکا کو جمبی شوی رحمت کے پھول جھڑنے لگے الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے جو مدنی قافلے میں روزانہ فکر مدینہ کرتے ہیں میں انہیں اپنے سا جنت میں لے جاؤں گا اللہ شکریہ کیوں کر ادا ہو آپ کا یا مصطفیٰ کے پڑوسی خلد میں اپنا بنایا شکریہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء سے محبت عطا فرمائے اولیاء کرام کی طبا نصیب فرمائے اولیاء کی اطاط نصیب فرمائے ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کا مسافر بنائے ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائے اور اس پر استقامت پانے کے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کی سعادت حاصل کیجیے کم و پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں اور پاکستان کے علاوہ بھی دنیا کے چھیاسٹھ ممالک میں الحمد للہ مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں اور اکثر مقامات پر دعوت اسلامی کے مدنی مراکز فیضان مدینہ کے نام سے قائم عام طور پر شب جمعہ جمعرات کو اجتماع کا انعقاد ہوتا ہے اس میں شرکت کی شہادت حاصل کیجئے اللہ کے ولی سیدی و مرشدی الا حضرت علی رحمۃ الرب العزت فتح رضویہ شریف میں فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہے جہاں پر چالیس صالحین جمعہ ہوتے ہیں چالیس نیک بندے جمع ہوتے ہیں وہاں پر ایک ولی اللہ ضرور ہوگا آپ اجتماع میں شرکت کریں گے بڑے شہروں کے اجتماع تو ہزاروں عائشقان رسول پر مشتمل ہوتے ہیں ہزاروں مسلمان جمع ہوتے ہیں ہر شب جمعہ کو الحمدللہ للہ اس میں نہ جانے اللہ کے کتنے نیک بندے ہوتے ہوں گے ان اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھ کر دعائیں کریں گے انشاءاللہ عزوجل ہماری دعاؤں کو رب تبارک کا باتع شرف قبولیت فرمائے گا پریشانیاں دور ہو جائیں گی تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی ان اللہ بے اولادیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ اولاد کی نافرمانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ سکون قلب نصیب ہوگا تو اجتماع میں شرکت کیجیے عام طور پر اجتماع مغرب کے بعد ہوتا ہے اور شیخ طریقت امیر سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اختار پادری رضوی زیائی دامت ادبراہ و ملالیہ ترغیب دلاتے ہیں کہ ساری رات اجتماع میں شرکت کریں یعنی مغرب میں اجتماع شروع ہوا تو اب اشراک چاشت پڑ کر جائیں جب اجتماع میں آئیں گے تو الحمدللہ تلاوت ہوتی ہے ناعت ہوتی ہے مبلیغن کے بیانات ہوتے ہیں اور تلاوت یاسین اور سورہ ملک سنائی جاتی ہے الحمد سورہ یاسین کی فضیلت سورہ ملک کی فضیلت پہ شریف اور پھر الحمدللہ بیان ذکر و دعا اور دعاؤں دعا کی میں نے ارض کیا کہ فال ہند کے قرم میں دعائیں قبول ہوتی ہیں پھر رات مسجد میں ٹھہرنے کا ثواب مسجد میں ٹھہرنے پر ہر ہر سانس پر اجر ملتا ہے پھر تحجد کا ثواب تحجد جاتی الحمد ترغیب دلائی جاتی ہے اور اسلام میں پڑھتے ہیں وہ زبردستی نہیں کی جاتی اس کے بعد اذان فجر فجر کی جماعت الحمدللہ نصیب ہوتی ہے ورنہ اجتماع میں شرکت کرنے کے بعد گھر جانے والوں کے لیے خطرہ کے کہیں جماعت نہ نکل جائے تو یہاں جا رہیں گے تو انشاءاللہ جماعت سے نماز پڑھیں گے پھر فجر کی نماز کے بعد پھر تلاوت نعت اور بیان کا سلسلہ ہوتا ہے الحمد للہ اشراک چاشت کی نماز پڑھتے ہیں اس شاخت اور سبحان اللہ جو فجر کی نماز پڑھ کر ذکر اللہ میں مشغول رہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو اشراق چاش ادا کرے اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے تو حج عمرے کا ثواب بھی ملے گا اللہ تعالیٰ میں دعوت اسلامی والا بنائے اجتماع میں آنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو اسلامی بہنیں ہیں ان کے بھی اجتماع ہوتے ہیں الحمدللہ شہر میں کم بیش ہر شہر میں ہوتے ہیں اور باپ پردہ ہوتے ہیں اور ان اجتماعات میں اسلامی بہنیں ہی تلاور ناد بیان ذکر دعا وغیرہ کرتی ہیں اور اسلامی بہنوں کا نظام اسلامی بہن سے جدا اسلامی بہنوں میں اسلامی بہنیں کام کرتی ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے ہماری اسلامی بہنوں کو بھی توفیق عطا فرمائے اور اسلامی بھائیوں کو توفیق دے کے اپنے بچوں کی امی کو اپنی بچیوں کو اپنی بہنوں کو ان کو بھی اجتماع میں اپنی امی کو اپنی خالہ کو بھی اجتماع میں شرکت کروائے تو ان شاء گھر میں خوب خوب برکتوں کا نظو ہوگا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ہمیں نیک بنا دے آمین بجاہ النبی بجا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم